اس نے آگے لکھا ہے وسلم اذا زار ان سلام علام و کد من المؤمنين والمسلمين عبورسین وا انشاء الله بکم اللہ بكم يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية مختلفہ حدیث مبارکہ سے یہ الفاظ جمع کیے ہیں ابن قیم نے جو سلام کے پھر میں ان کی وضاحت کرتا ہوں تو ابن قیم لکھ رہا ہے کہ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 نصلی اللہ علّہ ہم تمہارے لیے سوال کرتے ہیں نصلی اللہ علّہ ہم اپنے لیے سوال کرتے ہیں اور تمہارے لیے عافیت کا اور آرام کا یعنی یہ سلام جو کہا جاتا ہے نا اہل قبور کو اس کے الفاظ ہیں مختلف جمع کیے ہیں مختلف عادیش مبارکہ سے ابن قیم نے کہ سلام علیکم احلد دیار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 اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالی رحم فرمائے ہم اور تم میں سے اگلوں اور پچھلوں پر نس اللہ والا کو ملاف اور ہم تمہارے لیے اور اپنے لیے اپنے لیے اور تمہارے لیے آفیت مانگتے ہیں یہ سارا کچھ پیش کر کے ابن قیم لکھ رہا ہے سلام ول خطاب ون ندا موجود و یوخات خابو و یا اکیلو و یاردو یا و ل موجودی و یوخا تیبو و یا المسلم الردى ویداسلر راج الو قریب من ہم شاہدو ہوم سلطب غبت کہ رائے یہ سلام اور یہ خطاب اور یہ پکار یہ موجود کے لیے یعنی جو سلام قبروں والوں کو کیا جاتا ہے یہ ایسے موجود کے لیے ہے جو سن رہا ہے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 الى قبر قال ثم عليه ان قلبي اذ سمعت من القبر عنی لا تؤذنی فإنكم قوم فن تبر فصول وکن علی میں کزا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 جاگ بیدار ہوا فائدہ صاحب القبر یشتکی نہیں میری شکایت کرتا ہے قبر والا اور کہتا ہے قدآت نہیں منظرات نے آج رات سے مجھے تکلیف دینی شروع خال ان کم تامل والا پھر وہی بات کی اس نے کہ تم یار کرتے ہو جانتے نہیں اور ہم جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے سما پھر اس نے کہا رکھا تھا نلتا نے رکھا دنیا پھر وہی بات کی اس نے ان سے بھی جی ایک اور یعنی خبر والے نے کہ یہ جو دورکاتیں تو نے پڑھی ہیں ہمارے لیے تو دنیا و مافیا سب سے بہتر ہیں یہ سبحان تم قال جز اللہ اہل دنیا خیر پھر اس نے کہا یار دنیا والوں کو اللہ تبارک و تعالی اچھی جزا دے ہماری طرف سے من السلام ان کو جا کر میرا سلام کہنا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 پھر صنت کے ساتھ وہ ہے زید ابن وحب کا فرماتے خرج تو لل جبانا فضل فیا فضا را قبر فصح فضالا سا کالا فکل تو منہاد قبر کالا کل تو کُلہ فکالا کلو فل رہے تو فیما جل اللہ فکل تو فلان الحمد للہ رب ال کا نکولا احبئی قل منت دنیا وافیا کا لو انرا اللہ ان اکولا احبئی لنت دنیا و معافیا احبئی من دنیا و معافیا سم کال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 ادھر اب نے تعے ابن قیم اب یہ سارے واقعات قبرستان میں نماز کے پیش کر رہا ہے بلکہ پیچھے صاف اس نے اپنی طرف سے بھی کہہ دیا سلو قریبم مین جب آدمی کوئی قبرستان والوں کے قریب نماز پڑھتا ہے اہل قبور کے قریب نماز پڑھتا ہے پھر آگے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 جس میں صاف کہتا ہے کہ جو مسجدیں قبروں کے ساتھ بنی ہوئی ہیں ان کو گرانا فرض ہے وہ شرک پر بنی ہوئی ہیں ان میں نمال پڑھنا رام ہے نمال پڑھے گا تو باطل ہوگی پڑھنے والا گناہگار لانتی ہوگا وہ مسجدیں لانتی ہیں ان کو گرانا فرض ہے کیوں اس وجہ سے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 مسجد گرانا فرض ہے بنانا شرک ہے حرام ہے یہ تازی میں قبر ہے فلا فلا۔ طوفان کھڑا کر کے پھر اتنا خدا کی لانت پڑی ہوئی ہے اپنے خلاف جو کچھ اپنی ساری کی بنائی ہوئی عمارت کو ایک تھوڑی سے لمحے میں ایک ہی دھکے کے ساتھ گرا کے رکھ دیا ہے صاف لکھ رہا ہے کہ جناب اداسرا جو لو کریبم میں لو جب آدمی ان کے قریب نماز پڑھے وہ مشاہدہ کرتے ہیں اچھا جی حضرت جی پھر وہ کدھر گئی نماز بات لو کہاں گیا یہ آگے جیتے مراکیات لکھ رہے ہو ہاں جی کیا وجہ ہے حضرت جی استاد بھی ایسا ہی تھا فتو شگرد بھی ایسے ہی فتو متھے لگ گئے اتنا خبیصوں کو علم نہیں کہتا ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ کہے گئے تھوڑی دیر بعد کچھ کہے گئے ان کو اپنے کہے کا علم ہی نہیں ہوتا سمجھ نہیں آئی عجیب تناقض اور تداد ہے کلام میں میں وہ یوں سے کہتا ہوں چلو اپنے بڑوں کی بڑوں کی وکالت کر کے تم جواب دے دو کیونکہ تم بھی تو کہتے ہو شرک شرک ادھر نماز پڑی تو شرک ہو گیا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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارارو یا کم کتوات الہ قد قال نبی وصلی اللہ علیہ وسلم ارا رو یا کم قد توا العشر فل اشر الخر القدر تل قد فائدہ تواتی اللہ ش کا نا کتوا تو اے روایت ہی وسطبا واطبہ ہی وماں راہل مسلم حسن فا ہوا عہند اللہ حسن و ما رو کبی حن فا احد اللہ کبی عند کبی بل بے معرنا من الحج وغیرہ رہا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 قبول ہو ایسے نہ ہوں لال کی شہادت اسلام میں قبول نہیں ہوتی ایسے قزاب جھوٹ بولنے والے نہ ہوں اور شریعت متعارک نے جو اصول رکھے ہیں ان کے مطابق ان کی شہادت قبول ہوتی ہو تو اگر ایسے مومنین کثیر وہ متفق ہو جائیں خواب پر تو غیر رہا ہے ایسے سمجھو وہ زن غالب کا فائدہ دے دیں گی جس طرح کے روایتیں دے دیتی ہیں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 بہی روسول و ربی ماذا اراجع بہی رسول ربی میں دیکھوں گا کہ اللہ تعالی کے جو کاسد ہیں پیغام لے کر آنے والے ہیں سوال و جواب والے فرشتے وہ کیا لے کر مجھ سے لے کر جاتے ہیں کیا سوال و جواب کرتے ہیں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 و صح سح امر بن دینار حضرت عمر بن دینار سے یہ بات صحیح ہے کہ آپ فرماتے ہیں ماہ میت ان یمو تو اللہ واہ ی ما یقون فی اہل ہی بادہ ان لو غص نون ہوں وہ یو کف نو نہ ہوں وہ انہوں لن غور و الہ حضرت امر بن دینار فرماتے ہیں کوئی میت یعنی مومن یعنی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 لیکن تلقی القبول قبول سے حدیث سے یہاں پر صحیح ہو چکی ہے قوی ہو چکی ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا مات آہد و جب تم میں سے کوئی مر جائے فصب ہے تمہارے ہی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 فلو تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبر پر پکارنے والا شخص کہے ادر خرجت خرچتا من دنیا یاد کر اس کلمہ شریف کو جو دنیا میں پڑتا تھا شہادت اللہ الا اللہ, علیہ اللہ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 بھائی نہ من کرن و نکیل یہ آپ فرمانے آپ نے فرمایا جب تم ایسا کہو گے تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے من کرن کیر و تلک منا واحد وَا دم ہوما و انطلق بنا کر میں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 امام احمد سے پوچھا گیا اس تلقین کے بارے میں فستا احسان آپ نے فرمایا اچھا عمل ہے امام احمد جیسے بندے نے کیا فرمایا امام بخاری کے استاد نے فستا فرمایا اچھا عمل ہے وہ تجا اللہ ہے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 امت کے سال ہی لوگوں کا عمل جو ہے وہ بھی ایک دلیل ہے اسی وجہ سے ہمارے اصول فقہ والے فرماتے ہیں تعامل الصلحہ بھی حجت ہے اور دلیل شریعت ہے تعامل الصول حجت اور دلیل ہے اب یہ آگے کہہ رہا ہے فہاد الحدیث و علم یس یہ حدیث اگر سند کے اعتبار سے مکمل ثابت نہیں ہے فتح سال الامل بے ہی فی سوارمسوار والار بن غیر انکار ان کافن فلامل بے ہی کہتا ہے تمام شہروں دوروں میں تمام علاقوں اور دوروں میں بغیر انکار کے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 توجہ آگے پھر یہ لکھ رہا ہے عجیب صحیح روایت صحیح روایت پھر, پھر کہہ رہا ہے تیرہ صفح پر وہ سہ ان حماد بن سلمہ انصابت عن ان عن شہر بن حوثہ بن نصاب بن جوسامہ وہ اوف بن مالک کانا متاخ دو صحابی تھے حضرت صاحبامہ اور آف بن مالک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 آواز لا لے کیا ایسا بھی ہوتا ہے ہوگا ہاں فرما حضرت صاحب جو ساما مر گئے فوت ہو گئے فرا حضرت عوف نے ان کو دیکھا فیما جلن نائم و خواب میں کانہ حکا دتاو آئے ہیں اور فرمایا بھائی جی کیا ہوا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 اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ چھ دن بعد ٹھیک چھ دنوں کے بعد میری بیٹی فوت ہو جائے گی فستا اسو بہا جا کر اس کو نیکی کی وصیت کرو تاکید کرو فلما صبح جب صبح ہوئی کل تو انفی ہادا لمہ کوئی علامت پاتا ہے تو آلو پاتا ہے تو آلو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 انہوں نے کہا نعم حدث نہ کرا حدث قال فکل تو ذکرو انہوں نے کہا ہایا تو ہے کوئی نہ کوئی میں نے کہا پھر یاد کرو انہوں ان کا نام ہررت من بلی مر گئی ہے چند دن ہوئے فکل تو ہاتھان سے میں نے کہا یہ دونوں باتیں پوری ہو گئی دونوں باتیں پوری ہو گئیں کل تو اے نہ میں نے پوچھا میرے بھائی کی بیٹی کہاں ہے بتی میری کالو تلعب آگے وہ کھیل رہی تو بیہ اس کو ملایا اس کو ہاتھ پھیرا فائدہ آیا محمومت بخار میں تھی بچی فکل تست بیہ معروفہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فما فی فیصد ایامن جس طرح صحابی پاک نے بتایا تھا کہ ٹھیک چھ دن کے بعد بیٹی فوت ہو جائے گی اسی طرح فوت ہو گئی سمجھ نہیں آئے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 گھر میں پیچھے بلی مر رہی ہے تو پتا ہے چھ دن کے بعد بچی سات ہونی ہے تو چھ دن پہلے ان کو مر پتا ہے اور اپنے بھائی کو بتا رہے ہیں بتاؤ رسول اللہ سے کیا بات چھپی ہوگی یا جن کے صاحب صحابہ کی یہ شان ہے جن کے یہ صحابہ ہیں ان کی کیا ہوگی یار